والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلیٰ آلک و سحابک يا حبیب اللہ السلام تو السلام علی نبی اللہ وعلا آلک يا نور الله تو سن تل فرمان مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم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 اللہ عزوجل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و علی الیہی و صحبیہی و بارک و صلیم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کیسی خوشی تھی جب ماہ رمضان کا چاند نظر آیا تھا عالمی مدین مرکز سیدان مدینہ میں جو ایک ماہ پورے ماہ رمضان کا جنہوں نے اعتکاف کیا تو تصور کریں کہ کیسی وہ گھڑیاں تھیں کہ جب اس ماہ مبارک کی آمد ہو رہی تھی اور آپ سفر اختیار کر کے جو ہے وہ سوئے باب المدینہ حاضر ہوئے اور آج ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے ستائیسویں شب بھی گزر چکی اس جمعت الوداع میں الوداع ماہ رمضان اس کے اشعار وغیرہ پڑھے جاتے ہیں اور اس جماعت الوداع میں جو شرکت ہوتی ہے تو ہمارے جو امام صاحبان ہیں خطبہ ہیں وہ بھی اس حوالے سے کچھ مدنی پھول بیان کرتے ہیں تو امیر اہل سنت دامد برکات عالیہ نے اس موضوع پر ایک بڑا ہی پیارا اور پرسوز باب چیپٹر یہ تحریر فرمایا ہے اپنی کتاب فیضان رمضان میں تو امیر علی سنت لکھتے ہیں کہ الوداع ماہ رمضان کے ایسے اشعار جن میں کوئی شرعی خرابی نہ ہو ان کا پڑھنا سننا مباح و جائز ہے البتہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں ہمیں ثواب ملے اس کے پڑھنے سننے میں ہمیں ثواب ملے تو اچھی نیتیں ضروری ہوں اور جس قدر اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اسی قدر ثواب بھی زیادہ ملے گا میں یہاں عالمی مدنی مرکز سدار مدینہ کے ان اسلامی بھائیوں سے ضرور ارض کروں گا یوں سمجھیے کہ اب جو یہ آکرہ بیٹھے ہیں تو اب جم کر بیٹھے رہے ہیں کیونکہ بیان کے بعد اذان سنتیں خطبے پھر نماز ہوتی ہے پھر آج کا جو یہ جو اجتماع ہے نا اس کی ایک کیفیت ہی الگ ہوتی ہے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں دعوت دوں گا کہ کم و بیش تین بج کر پچاس منٹ کے آس پاس یا پونے چار بجے کے قریب سلاۃ و سلام یہاں سے براہ راست نشر ہوتا ہے اگر آپ کا کوئی بھی شیڈول ہے آج آپ اس الوداع ماہ رمضان جماعت الوداع کے اس اجتماع میں شرکت کریں اور نیت بھی کرتے جائیں کہ رمضان المبارک کے بارہ حروف کی نسبت سے امیر اہل سنت نے الودا ماہ رمضان کے متعلق بارہ نیتیں تیریر فرمائی ہوں اب یہ تو بارہ ہیں ہم چاہیں تو اس کو مزید بڑھا سکتے تو الوداع ماہ رمضان پڑھنے سننے کے ذریعے واضو نصیحت حاصل کروں گا اللہ رسول وج اللہ علی و صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ماہ رمضان و مبارک کی الفت دل میں بڑھاؤں گا نیکیوں میں ربت حاصل کروں گا گناوں سے بچنے کا ذہن بناؤں گا یعنی یہ نیتیں اسی صورت میں درست ہوں گی جبکہ پڑھا جانے والا کلام شریعت کے مطابق ہو اور اس میں واض و نصیحت وغیرہ شامل ہو رمضان مبارک کی آخری گھڑی تک بارگاہ وجل میں اپنی مغفرت کے لیے وقتاً فوقتاً گریا اوزاری کی کوشش کرتا رہوں گا کیا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اس میں یہ بھی ہے کہ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی وا ستا رمضان کا رب ہمیں تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ اس نیت سے الوداع ماہ رمضان کے اجتماع میں شرکت کروں گا کہ نیکیوں کا جذبہ باقی رہے بلکہ مزید بڑھے کیونکہ ماہ رمضان مبارک میں نیک لوگوں کے اندر نیکیوں کا جذبہ بڑھ جاتا ہے بہت سے لوگ خوف خدا کے سبب گناہوں سے رک جاتے ہیں مگر افسوس کہ رمضان شریف جو ہی رخصت ہوتا ہے بے عملی ایک بار پھر بڑھ جاتی ہے اور نمازیوں کی تعداد میں بھی کمی آ جاتی ہے آہ مسجدیں خالی خالی نظر آتی ہیں ان تصورات کے ساتھ نہ صرف خود بھی بے عملی سے بچنے کی نیت سے بلکہ دوسروں کے متعلق دل میں کڑن یعنی دکھ رکھ کر سوزے رکت کے ساتھ ماہ رمضان کو الوداع کر کے اپنا خوف خدا بڑھاؤں گا نمبر آٹھ آئندہ سال ماہ رمضان نصیب ہونے کی آرزو اور اس میں خوب خوب نیکیاں کرنے کی نیت شامل رکھ کر رو رو کر اس سال کے ماہ رمضان کو الوداع کروں گا نمبر نو تشبہ بصالحین یعنی نیک لوگوں سے مشابہت اختیار کروں گا کہ سلف صالحین یعنی گزشتہ زمانے کے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین رمضان المبارک کی جدائی پر غمگین ہوتے تھے نمبر دس خائفین یعنی خوف خدا رکھنے والوں کے اجتماع کی برکات حاصل کروں گا انشاءاللہ اللہ اور اس طرح کے جو اجتماعات ہیں دعوت اسلامی کے تحت یہ دیکھے جا سکتے ہیں کہ اس میں کیسی روحانیت اور کیسے ایک رکت اور سوس کے معاملات ہوتے ہیں نمبر گیارہ اشعار کی صورت میں مانگی جانے والی دعاؤں میں شرکت کروں گا کہ الوداع کے بعد اشعار اصلاح اعمال خاتمہ بالخیر اور مغفرت وغیرہ کی دعا پر مشتمل ہوتے ہیں نمبر بارہ اللہ و رسول اور نیک اعمال کی محبت میں رونے کی کوشش کروں گا کہ الودا پڑھنے سننے والوں کو اللہ ورسول عز و رسول وسلم اور ماہ رمضان مبارک کی محبت میں عموماً رونے کی سعادت نصیب ہوتی ہے جو علم نیت رکھتا ہے وہ مزید نیتیں بڑھا سکتا ہے الوداع الودا, الودا آ کا مفتر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعینی حدیث پاک کے اس حصے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو کہ نہایت ہی بابرکت ہے اس کے تحت میراج جلتی صفحہ 137 سو, سو فرماتے کے برکت کے معنی ہے بیٹھ جانا جم جانا اسی لیے اونٹ کے طویلے کو مبارک العبل کہا جاتا ہے کہ وہاں اونٹ بیٹھے بندتے ہیں بیٹھتے بندتے ہیں اب وہ زیادتی خیر یعنی بھلائی کا بڑھنا جو آ کر نہ جائے یہ برکت کہلاتی ہے تو چونکہ ماہ رمضان میں حصے یعنی محسوس کی جا سکنے والی برکتیں بھی ہیں اور غیبی برکتیں بھی اسی لیے اس مہینے کا نام ماہ مبارک بھی ہے رمضان میں قدرتی طور پر مومنوں کے رزق میں برکت ہوتی ہے ہر نیکی کا ثواب ستر گنا یا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان کی آمد پر ماہ رمدان مبارک کی آمد یعنی آنے پر خوش ہونا ایک دوسرے کو مبارکباد دینا سنت سے ثابت ہے اور جس کی آمد یعنی آنے پر خوشی ہونی چاہیے اس کے جانے کا غم بھی ہونا چاہیے کہ دیکھو نکاح ختم ہونے پر عورت کو شرعن غم لازم ہے اسی لیے اکثر مسلمان جماعت الوداع کو مغموم و چشمے پرنم یعنی غمگین ہوتے اور رو رہے ہوتے ہیں اور خطبہ یعنی خطیب صاحبان اس دن میں کچھ ودایا کلمات یعنی الوداع ماہ رمدان سے متعلق کچھ جملے کہتے ہیں تاکہ مسلمان باقی بچی ہوئی گھڑیوں کو غنیمت جان کر نیکیوں میں اور زیادہ کوشش کریں کوہ گمے آ الدا رمضان میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں احمد چل کے ناظرین ماہ رمضان کی عظمتوں سے کون نا واقف ہے اس کے تشریف لانے پر مسلمانوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی زندگی کا انداز ہی تبدیل ہو جاتا ہے مسجد آباد ہوتی ہیں تصور کریں تصور کریں پورا مہینہ یا جو آپ نے یہ ماحول منظر دیکھا ہے مدنی چین کے ناظرین کو بھی میں دعوت دیتا ہوں تصور کریں یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں آپ تصور کریں مسجدیں کیسی آباد ہو جاتی ہیں عبادت تلاوت کی لذت بڑھ جاتی ہے شہر و استار کی بھی اپنی اپنی کیا خوب بہاریں ہوتی ہیں یہ ماہ مبارک خوب خوب بارش رحمت برساتا مغفرت کی بشارت سناتا گناہ گاروں کو جہنم کی آزادی دلاتا ہے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سبحان اللہ دنیا کی لا تعداد مساجد کے اندر بے شمار آشقان رسول پورے ماہ رمضان کا نیز ہزاروں ہزار آشقان رسول آخری اشرے کا اعتقاف کرتے ہیں اعتقاب میں ان کی سنت و بھری تربیت کی جاتی ہے انہیں نیکیوں کی رغبت ملتی ہے گناؤں سے نفرت دلائی جاتی ہے خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوب خوب جام پینے کو ملتے ہیں بہرحال کیا موتقف ہو کیا غیر موتقب سبھی ماہ رمدان کی برکتیں لوٹتے ہیں ماہ رمدان سے محبت کا اظہار کا ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے رخصت کے ایام قریب آنے پر بالخصوص موتقفین آشقان رمضان کا دل غم رمضان میں ڈوبنے لگتا ہے یہ کیفیت یہ آپ جو یہاں بیٹھے ہیں ان سے پوچھے جو یہاں جو یہ مناظر جنہوں نے دیکھے جنہوں نے پہلی صف کی لذتیں پائی ہیں جنہوں نے تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس مہینے کو گزارا ہے جنہوں نے علم دین سیکھنے سکھانے میں اپنا یہ وقت صرف کیا ہے جنہوں نے سنت کے مطابق کھانا کھانا سیکھا سونے کے آداب سیکھے مسکرانے کا انداز سیکھا کوئی اپنی ماں کو فون کیا کسی نے اپنی باجی سے معافی مانگی کوئی اپنے بھائی کو راضی کرنے میں لگا رہا کسی نے والی صاحب کو یہاں جب وہ آئے تو پیر پکڑ کر معافیا مانگی کوئی پوچھے ان سے کہ ماہ رمضان میں انہوں نے کیا پایا ہے اور جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر وہ شیر امیر علی سنت کا ہوتا ہے کہ کل بے ہے اپ پارا پارا الدا الدا آ مذہ <موسیقی> کہ دل کو یہ غم کھائے جاتا ہے کہ آ, محترم مان قریب ہم سے ودا یعنی رخصن ہونے والا ہے مز, افسوس مسجد گیر کی پور کے رو ارور مدنی ماحول سے نکل کر ہم دنیا کی جھنجڑوں میں پھنسنے والے آپ جلد ہی ہمیں غفلت بھرے بازاروں میں دوبارہ جانا پڑ جائے گا ہم جلد بہت جلد احتکاب کی برکتوں اور رمضان و مبارک کی رحمتوں بھری فضاؤں سے جدا ہو جائیں گے جب اس طرح کی سوچیں جب بڑھتی ہے تو دل غم رمضان سے بھر جاتا ہے تیرے آنے سے دل خوش ہوا میٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین سوچے یہ مہینہ تو پا لیا تھا مگر کیسی غفلتیں ہوئیں تو غفلت میں گزارے ہوئے ایام ایام رمضان کا خوب صدمہ ہوگا اپنی عبادت کی سستیاں یاد آئیں گی دل پر ایک خوف تھا چھا جاتا ہے کہ کئی ایسا لاؤ ہماری کوتاہیوں کے سبب ہمارا پیارا پیارا رب آرٹ ہم سے ناراض نہ ہو گیا ہو اللہ کی بے پایا رحمتوں پر ٹکٹکی بھی لگی ہوتی ہے خوف و رجا یعنی ڈر اور امید کی ملی جلی کیفیات ہوتی ہے کبھی رحمتوں کی امید پر دل کی مرجائی ہوئی کھلکلی کھل خل اٹھتی ہے اور چہرے پر تازگی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں تو کبھی خوف خدا کا غلبہ ہوتا ہے دل غم میں ڈوب جاتا ہے چہرے پر اداسی چھا جاتی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کچھ نہ حسن عمل کا رمدان تصور کرے کئی ایسے ہوں گے کئی ایسے ہوں گے جو پچھلے سال ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اس اب نہیں ہے وہ دنیا سے چلے گئے تو آشقا نے رمضان کو یہ احساس بالخصوص تڑپا کر رکھ دیتا ہے کہ رمضان مبارک نے اگرچہ آئندہ سال پھر ضرور تشریف لانا ہے پھر یہ رحمتیں برکتیں پھر نازل ہوں گی مگر نہ جانے ہم زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں ہم آئندہ سال ماہ رمضان کو دیکھ پائیں گے کہ نہیں ہم اس کی رحمتیں برکتیں لوٹ سکیں گے کہ نہیں جب گزر جائیں گے ماہ بزرگ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پہلے کے لوگ رمادان المبارک سے قبل چھ مہینے رمضان شریف کو پانے کی اور رمدان المبارک کے بعد چھ مہینے رمضان کی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے یہ لوگوں پرانے لوگوں کا دستور رہتا تھا چھ مہینے جب رہ جاتے تو وہ دعائیں کرتے اللہم بلغنا رمضان اے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما بے سے خطیوں عافیہ صحت اور آفیت کے ساتھ اور جب رمضان گزر جاتا تو گڑ گڑا کر, کر دعا کرتے گی یا اللہ جو ٹوٹے پوٹے امال کیے قبول فرما لے تو رمضان و مبارک کے آخری دنوں یا لمحوں میں ماہ رمضان سے محبت کی وجہ سے کوئی عاشق رمضان رنجیدہ ہو جائے غمِ رمضان میں روئے ماہِ رمضان غفلت میں گزار دینے کے صدمے سے آنسو بہائیں تو یہ بھی ایک نہایت عمدہ عمل ہے اور اچھی نیت پر یقیناً وہ ثواب کا حقدار ہے کہ بے شک رمضان و مبارک میں بے شمار گناہ بخشے جاتے ہیں مگر ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوا یقیناً جو غافل مسلمان ماہ رمضان میں مفرت سے محروم ہوا وہ بہت زیادہ محروم ہوا جیسا کہ ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی ہے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس پر رمضان آئے پھر اس کی بخش سے پہلے ہی گزر جائے میں ہائے جی chura سے گزارا غفلتوں میں سا رمضان یا رسول اللہ گزارا غفلتوں میں سا ر یا شکا ہو ساما یار سو میری بخشش کا شا ہو سام یار اللہ لبیب تو آج چودہ سو اڑتیس نے ہجری ہے تقریباً چھ سو پچیس سال پہلے گزرے ہوئے کاہرا یعنی مصر کے صوفی بزرگ اور مکہ مکرمہ زادہ اللہ و شرفا و تازیمہ کے مقیم مبلغ اسلام سیدنا شیخ شعیب حریفیش رحمت اللہ تعالی نے جن کی آٹھ سو دس سنے ہجری میں وفات ہوئی فرماتے ہیں اے لوگوں تم ماہ رمضان کی جدائی میں غمگین ہو جاؤ کیونکہ یہ ایسا موسم ہے جس میں تم بارش رحمت اور دعاؤں کی قبولیت کی سعادت پاتے ہو صلی حبیب صلی اللہ تعالیٰ تو سیدہ شیخ شعیب حریفی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائیوں ماہ رمضان کے روزوں اور راتوں کے قیام یعنی راتوں کی عبادت میں کیوں رغبت نہ کی جائے اس مبارک مہینے پر کیوں حسرت نہ کی جائے جس میں بندے کے تمام گنا معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس بابرکت مہینے کی جدائی پر کیوں نہ رویا جائے جس کے تشریف لے جانے جس کے تشریف سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جس کے تشریف لے جانے سے خوب نیکیاں کمانے کا موقع بھی جاتا رہتا ہے خوب رولا داود اسلامی کے اشارت ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب حکایتیں و نصیحتیں صفحہ 96 تا 97 پر دیوی حکایت کو تصرف کے ساتھ بیان کی جاتی ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان و مبارک میں جمت الوداع کے روز حضرت سعیدہ منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل میں حاضر ہوا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ شریف کے روزوں کی فضیلت راتوں کی عبادت مخلصین یعنی خلوص کے ساتھ عبادت کرنے والوں کے لیے جو اجر تیار کیا گیا ہے اس کے متعلق بیان فرما رہے تھے یوں لگ رہا تھا گویا آب رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیان کے اثر سے ٹھوس پتھروں سے آگ ظاہر ہو رہی ہے اور بلا شبہ اللہ کی قسم ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے نل اللہ ترجمہ کنزلی مان اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہ نکلتی ہیں لیکن آپ رحمت اللہ تعالی کی محفل میں نہ کسی نے حرکت کی نہ ہی کسی نے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا جب آپ رحمت اللہ تعالی نے محفل کی یہ حالت دیکھی اور تو ارشاد فرمایا اے لوگوں کیا اپنے عیوب یعنی عیبوں سے آگاہ ہو کر کوئی رونے والا نہیں کیا یہ توبہ و استغفار کا مہینہ نہیں کیا یہ افو مغفرت یعنی معافی ملنے اور بخشے جانے کا مہینہ نہیں کیا اس مبارک مہینے میں جنت کے دروازے نہیں کھولے جاتے کیا اس میں جہنم کے دروازے بند نہیں کیے جاتے کیا اس میں شیاتی کو قید نہیں کیا جاتا کیا اس ماہ سیام یعنی روزوں کے مہینے میں انعام و اکرام کی بارشیں نہیں ہوتیں کیا اس بابرکت ماہ میں اللہ عز تجلی نہیں فرماتا کیا اس ماہ مبارک میں ہر رات ب وقت افطار دس لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد نہیں کیے جاتے تمہیں کیا ہو گیا کہ اس ثواب عظیم سے خود کو محروم رکھتے اور لباس مخالفت میں اتراتے ہو مطلب یہ کہ عمل نہیں کرتے اور گناہوں میں مصروف رہتے ہو ارشاد ربانی ہے افسر ہم لا تب سر افسر ہاد ام آ لا تب سرون ترجمہ تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں سوچتا نہیں اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا سب خدا غفار اجز وجل کے دربار میں حاضر ہو کر تو و استغفار کرو تو تمام حاضرین بلند آواز سے گریاؤ وزاری کرنے رونے دھونے لگے اتنے میں ایک نوجوان روتا ہوا کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا یا سیدی اے میرے آقا ارشاد فرمائیے کیا میرے روزے مقبول ہیں کیا میرا رمضان کی راتوں کا قیام یعنی راتوں میں عبادت کرنا قبولیت پانے والے عبادت گزاروں کے لکھا جائے گا حالانکہ مجھ سے بہت سارے گناہ سرزد ہوئے ہیں میں نے تو اپنی تمام عمر نافرمانیوں میں برباد کر دی ہے آہ میں عذاب کے دن سے غافل رہا تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے لڑکے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرو کیونکہ اس نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ترجمہ کنزلی ایمان اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی آپ رحمت اللہ تعالی نے کاری کو یہ آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ عَنِ عِبَادِهِ عَنِ ترجمہ کنزلی ایمان اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اس نوجوان نے سن کر ایک زوردار چیخ ماری اور کہا میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ از کا احسان مجھ تک پہنچتا رہا لیکن اس کے باوجود میں نافرمانیوں فرمانیوں میں اضافہ کرتا رہا غلط راستے سے نہ لوٹا کیا گزرے ہوئے وقت کی جگہ کوئی اور وقت ہوگا کہ جس میں اللہ عز در درگزر فرمائے گا پھر اس نے دوبارہ چیخ ماری اور اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر دی یعنی یہ وفات پا گیا یہ حکایت نقل کرنے کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہیں میرے بھائیو ماہ رمضان کے فراق یعنی جدائی میں کیوں نہ رویا جائے اور افو و مغفرت کے مہینے کی رخصت پر کیوں نہ افسوس کیا جائے اس مہینے کی جدائی پر کیوں نہ غم کیا جائے کہ جس میں گناہگاروں کو جہنم سے آزادی نصیب ہوتی ہے God bless you. رمضان عبادت ریاضت میں گزارنے کے بعد آخری رات وفات پانے والی ایک نیک بندی کی حکایت ملاحظہ کیجیے اور عبرت کے مدنی پھول تلاش کیجیے حضرت سیدہ محمد بن ابو فرج رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے ماہ رمضان میں ایک کنیز کی ضرورت پڑی میں جو ہمیں کھانا تیار کر دے میں بازار میں کنیز کو دیکھا اس کا چہرہ نہیں پیلا بدن کمزور اور اس جلد اسکن خشک تھی میں نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید کر گھر لے آیا اور, بر... اور کہا کہ برتن پکڑو اور رمضان مبارک کی ضروری اشیاء یعنی چیزوں کی خریداری کے لیے میرے ساتھ بازار چلو تو کہنے لگی اے میرے آکا میں تو ایسے لوگوں کے پاس تھی جن کا پورا زمانہ ہی گویا رمضان ہوا کرتا تھا یعنی فرض روزوں کے علاوہ اس گھر میں تو نفلی روزے بھی لوگ رکھتے تھے اس کی بات سن کر میں نے اندازہ لگایا کہ یہ ضرور اللہ والی ہے تو ماشاءاللہ ماہ رمضان میں وہ ساری ساری رات عبادت کرتی رہی جب آخری رات آئی تو میں نے اس کو کہا کہ عید کی ضروری اشیاء خریدنے کے لیے میرے ساتھ بازار چلو پوچھنے لگی ہے میرے آقا عام لوگوں کی ضروریات خریدیں گے یا خاص لوگوں کی میں نے اس سے کہا کہ اپنی بات کی وضاحت کرو کہنے لگی عام لوگوں کی ضروریات تو عید کے مشہور کھانے ہیں جبکہ خاص لوگوں کی ضروریات مخلوق سے کنارہ کش ہونا عبادت کے لیے فارغ ہونا نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا اس کی بارگاہ میں ساری کرنا ہے یہ سن کر میں نے کہا میری مراد کھانے کی ضروری اشیاء ہے اس نے پھر پوچھا کون سا کھانا جو جسموں کی غذا ہے یا دلوں کی غذا میں نے کہا اپنی بات کی وضاحت کرو تو اس نے کہا جسموں کی غذا تو کھانا پینا دلوں کی غذا گنا چھوڑنا اپنے عیوب دور کرنا محبوب کے دیدار سے لطف اندوز ہونا مقصود کے حصول یعنی مراد پوری ہونے پر راضی ہونا ہے لیکن یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے خوشبو پرہیزگاری ترک تکبر مالک و مولا وجل کی طرف رجوع ظاہر و باطن میں صرف اسی پر بھروسہ کرنا ہے پھر وہ کنیز نماز کے لیے کھڑی ہو گئی اس نے پہلی رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھی پھر سورہ آل عمران شروع کی پھر ایک سورت ختم کر کے دوسری سورت شروع کرتی رہی یہاں تک کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر پر پہنچی نیو اما مئی آدہ بن ترجمہ ترجمۂ کنزولی مان بشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اترنے کی امید نہ ہوگی اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور مرے گا نہیں اور اس کے پیچھے گاڑا دام پھر وہ روتی ہوئی اسی آگ کی دوہراتی رہی یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی جب میں نے اسے ہلایا جلایا تو اس کی روح کف سے انسری سے پرواز ہو چکی تھی دا اللہ تعالی محمد میرے بیٹھے بیٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں صدر اللہ فاضل مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی لے کا ایک فتویٰ امیر علیہ سند نے نقل کیا جو فتویٰ صدر اللہ فاضل صفحہ ایک سو چار سو چھیاسٹھ چار سو بیاسی اس کا جو خلاصہ جس میں مفتی صاحب نے الوداع جو آخری جمعہ میں پڑھا جاتا ہے رمضان کے آخری دنوں میں پڑھا جاتا ہے اس حوالے سے مفتی احمد یارخہ نئی فرماتے ہیں جو مدنی پھول حاصل ہوئے اس فتوے سے کہ رمضان مبارک کے آخری دنوں میں الوداع پڑھنے سننے سے نیکیاں رہ جانے پر غم و افسوس ہوتا ہے جو کہ نہایت محمود اور پسندیدہ کام ہے الوداع رمضان شریف کے مبارک دنوں کو غفلت میں گزارنے پر پچھتاوے کی ایک صورت ہے اس سے گزری ہوئی سستیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ کے لیے عمل خیر یعنی نیکیاں کرنے کا جذبہ ملتا ہے یہ الوداع مسلمانوں کے دلوں دل میں نیکیوں کی ہرس اور لالچ پیدا کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے اس انداز سے الوداع میں انتہائی مفید نصیحت ملتی ہے الوداع سے سچی توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو اس کا باقاعدہ مشاہدہ ہے بلکہ خود شرکت کر کے ان برکات کا نظارہ کر سکتے ہیں جی ہاں آج جمعہ ہے جیسے میں نے ارض کیا تھا کہ پونے چار بجے الوداع ماہ رمضان پڑھا جائے گا اور پھر کل اتوار کو انتیس رمضان مبارک اثر سے نفلی اعتکاف ہوتا ہے اور وہ آخری لمحات ہوتے ہیں اور اس میں جو یہاں کیفیات ہوتی ہیں تو مدنی چینل کہ وہ ناظرے جو باب المدینہ میں میں آپ کو دعوت دوں گا چرچہ آج بھی آپ کو آنا چاہیے تھا فیطان مدینہ میں جمعت الوداع پڑھتے لیکن چلے اتوار کو اثر سے مغرب اور اللہ نصیب کرے تیس روزے ہوئے تو پیر شریف کو بھی اثر سے مغرب احتکاف ہوتا ہے اس اعتقاف میں شرکت کریں تو یہ نظارے آپ کو ملیں گے کہ الوداع سے لوگ بارگاہ الہی میں استغفار کرتے ہیں الوداع کی برکت سے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد آئندہ نیکیاں کرنے کا پکا ارادہ کرتی ہے اور خطبہ جمعہ میں تذکیر یعنی واضح نصیحت کرنا سنت ہے خطبے میں الوداع پڑھنا اسی سنت پر عمل کی ایک صورت ہے اور پھر مفتی صاحب نے کچھ اشعار بھی لکھے ایک مطلب ایک امیر علیہ سنت نے خطبہ علمی میں الودائی اشعار اس کا بیان کیا میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس کی کیسی برکتیں ملتی ہیں ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے انیس سو میں میں نے میٹرک کا امتحان دیا اسکول کی چھٹیاں ہو گئیں انہی دنوں شب برات کی تشریف آوری ہوئی اپنے علاقے ڈالمیاں یہ باب المدینہ کا علاقہ ہے کنزل ایمان مسجد کا افتتاح ہوا وہاں نماز مغرب کے فرض و سنت کے بعد شابان المعظم کے نوافل پڑھائے گئے ماہ رمضان میں اسی زیر تعمیر مسجد میں دعوت اسلامی کے تحت اعتقاف کیا احتکاف کا مدنی ماحول سنت سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہا آخری دن رخصت ماہ رمضان کے مواقع پر الوداع پڑھی گئی عاشقان رسول پر رقط تاری ہوئی کہتے ہیں ان پر بھی رقت تاریخ ہوئی کافی دیر روتے رہے یہاں تک کہ اسلامی بہنوں نے کھانے کے لیے بٹھایا مگر ان کی ہچکیاں جاری رہیں انہیں امام شریف سجانے کا شرم ملا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے تو آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی اس کے نظارے ہیں کہ الحمدللہ للہ کثیر تعداد میں آشقان رسول نے گاڑی شریف سجانے کی امامہ شریف سجانے کی نیت کی اے اللہ اس ماہ رمضان میں جو ہم نے ٹوٹی پوٹی عبادتیں کی قبول فرما اور آئندہ ماہ رمضان بھی ہمیں خیر و آفیت کے ساتھ نصیب فرما آمین بجاہ نبی ضلع صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم میٹھے میٹھے اسلام بھائیو یہ بہت ہی اہم ترین بیان امیر علیہ سنت نے اپنی شائع کردہ کتاب فیضان رمضان جو نئی آئی ہے یہ اس میں سے میں نے بیان کیا ہے تمام موتقف اور تمام مدنی چلے گی ناظرین کو کروں گا کہ اس کتاب کو ضرور حاصل کریں انشاءاللہ اگر یہ بیان پڑھتے رہیں گے غم رمضان تازہ رہے گا پورے سال کے نفلی روزوں کا بھی اس میں بیان ہے موتقفین کی اس میں مدنی بہاریں بھی ہے تو یوں انشاءاللہ اگر اس کا مطالعہ جاری رہے گا رمضان کی محبت اور مزید بڑھتی رہے گی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے مدنی چین کے ناظرین بھی مکتبۃ المدینہ سے اس کتاب کو حاصل کریں با اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ علیہ و وسلم انشاء اللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نماز عید س بجے ادا کی جائے گی